اللہ زینا آتعینہ کتاب اور جن لوگوں کو وہ گروہ جنہیں ہم نے کتاب عنایت کی ہے یارفون ہو اس کو جانتے ہیں ہو کی زمیر دو طرف لوٹی اس کو جانتے ہیں کس کو دونوں چیزیں یا تو وہی کو یعنی یہ جو تبدیلی ہوئی ہے اور زیادہ زیادہ مناسب یہی ہے کہ آئینہ کتاب غارف ان تبدیلی کو وہ اتنی اچھی طرح جانتے ہیں یہ جنہیں کتاب ہم نے دی ہے یا پھر بعض آپ اس طرف گئے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اس طرح پہچانتے ہیں لیکن یہ آئے اور جگہ بھی آئی ہے اور وہاں پہ مراد آضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہو سکتے ہیں لیکن یہاں پیچھے سے چونکہ ذکر چل رہا ہے نا تحویل قبلہ کا اس لیے مفسرین کہتے ہیں کہ اس کو زیادہ وہ کہتے ہیں کہ یہاں یہ لینا چاہیے کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس تبدیلی کو اسی طرح جانتے ہیں کما یارفون جیسے وہ جانتے ہیں اپنے بیٹوں جس طرح اپنے بیٹے کے بارے میں یہ شک نہیں نا کہ میرا بیٹا ہے یا کس کا بیٹا ہے یا جتنے لوگوں کو وہ بیٹا کہتے ہیں ان سب کے متعلق وہ تسلیم کرتے ہیں کہ ہمارے بیٹے ہیں جس طرح انہیں اس میں شبہ نہیں پڑ سکتا اسی طرح انہیں اس میں بھی کوئی شک اور شبہ نہیں ہے کہ قبلہ واقعی تبدیل ہونا تھا اور یہ کابۃ ال... بیت... اللہ کو قبلہ بننا تھا کیونکہ تورات میں لکھا ہوا تھا جب آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو ان کا قبلہ کابات اللہ ہوگا بیت المقدس نہیں ہوگا تو انہیں پتا تھا اللہ نے فرمایا ایسے جانتے ہیں لیکن وہ انفری کم ہوں ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے لیک تو الحق وہ سچی بات کو چھپاتے ہیں گیا لمون اور وہ جان بوجھ کے چھپاتے ہیں جان بوجھ کے ہونگیا لمون انہیں علم ہے اور علم کے باوجود وہ چھپاتے ہیں حق کو اور حق کو جاننے کے باوجود چھپانا اس کی سزا اللہ نے آگے بیان کی ہے کہ جو لوگ حق بات کو چھپاتے ہیں باوجود علم کے انہیں کیا سزا دی جاتی ہے